تو باب المچی عدل قین باب ہے موزوں پر مسح کرنے کا یعنی وضو کے دوران پاؤں دھونے کے بجائے پاؤں پہ اگر موزے جرابے وغیرہ پہنے ہوئے ہوں یا جوگر بوٹ پہنے ہوئے ان کے اوپر سے مسا کرنا بشرتی کے کی حالت میں پہنے بن رضی اللہ, عنہ قالا مغیرہ بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فتح تو آپ نے وزو کیا فَأَهْوَيْتُ وئی تو, تو میں جھکا لی ان خوف تاکہ میں آپ کے موزے اتاروں یا ان مستری معنی میں کر دیتا ہے نا تو مستری ترجمہ کیا کریں گے فَأَهْوَيْتُ تو, تو میں جھکا لی ان خوف آپ کے موزے اتارنے کے لیے فقالا تو آپ نے فرمایا دَعْهُمَا ان کو چھوڑ دے انی ادخل تو کہ میں نے ان دونوں کو پہنا تھا اس حال میں کہ پاؤں میرے پاک تھے یعنی وضو کی حالت میں میں نے مودے پہنے تھے لہٰذا ان کو رہنے دے ماں ہی ماں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسا کیا وضو کی حالت میں اگر پہنے ہوں تو پھر ان کے اوپر مسا کرنا جائز ہے پرانے مجید فرقہ نے حمید کی ایک رات ہے نا وہ ارجولی کم ال کا گئی کم جب ارجولی کم پڑھیں گے کہ پاؤں پر مسا کر لو وہ اس وقت ہوگا جب گرو کی حالت میں موزے پہنے ہوں جرابے وضو کی حالت میں پہنی ہوں یا وہ جوتا جو گر بوٹس ٹائپ بدو کی حالت میں پہنا ہو اور جھولا کم اڈل کہ لام پر زبر فرمانا بنے گا پاؤں کو دھو لو کب جب یہ کیفیت نہ ہو وضو کی حالت میں جرابے موزے نہ پہنے ہوں تو پھر پاؤں دھو لو پھر ارجولا کمبل پر عمل ہوگا اور جب غرو کی حالت میں جرابے موزے پہنے ہوں تو پھر وہ ارجولی کم پر عمل ہوگا ارجرابوں موزوں کا ایک ہی حکم ہے جرابوں پر بھی مسا کرنا ثابت ہے جب میں ترمدی میں حدیث موجود ہے بار روایت حزیل انل مغیر شعبہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جرابوں پر بھی مسا کیا آپ ودو کی حالت میں اگر نہیں پہنے جب آپ نے جرابے یا موزے پہنے بدو ٹوٹ گیا تو پھر آپ ان جرابوں موزوں پر مسا نہیں کر سکتے پھر ان کو اتار کے پاؤں دھونے ہی پڑیں گے ہم وضو کر کے پھر پہن لیں مسا کر کے اگر بندہ جرابیں اتار دے وضو قائم رہتا ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہم وضو قائم رہے گا جس چیز پر مسا کیا ہے اس کو اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا چاہے پگڑی پر مسا کیا اتر گئی جرابوں پر جوتوں پر موزوں پر مارنے کی ضرورت پڑ گئی گرو قائم ہے ہاں پگڑی کے اوپر سے مسا جائے جائز ہے چلے آگے بڑھیں ولیل اور چاروں چاروں سے مراد کون ہے سننے اربع والے ابو ترمذی اور نسائی چاروں نے اسی یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی ہے اللہ النسائی، نسائی کے علاوہ باقی گئے ترمذی اور ابن ماجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے اوپر اور نیچے والے حصے پر مسا کیا وفی اسناد ہی اور اس کی سند میں کمزوری ہے ذاعقن ظرخن دونوں طرح پڑھنا جائز ہے دونوں ٹھیک ہے مسا صرف اوپر والی جانے پر ہوگا اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے چلیں اولا اولا من الا عضی علی اللہ علیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں لان دینی اگر دین رائے سے ہوتا لکان اسفل الخفی اولا بلفی بن الاح تو البتہ موزے کا نچلا حصہ یہ زیادہ حقدار ہوتا لکانہ البتا ہوتا اسف الخفی موضے کا نچلا حصہ اولا زیادہ حقدار زیادہ لائق بال مسا کرنے کا من والے حصے کی نسبت اوپر والے حصے کی نسبت موضے کا نیچے والا حصہ مسا کرنے کا زیادہ حقدار ہوتا وقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یمس آپ اپنے موزوں کے اوپر والے حصے پر مسا کرتے تھے اخراجہ ابو داود ابی اسناد حسن ابو داود نے اس کو حسن سند سے نکالا ہے مودے کا نیچے والا حصہ اس لیے کہ مٹی وغیرہ تو مودے کے نیچے لگتی ہے نا تو کہتے ہیں تو پھر مسا نیچے سے ہی کرنا چاہیے زیادہ حق ہاں کسی کا ہی بنتا ہے کہ نیچے سے مسا کیا جائے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ موبے کے نیچے نہ کیا جائے आ, یہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نیچے سے کرتے لیکن ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیچے سے مسا کرنا عقل مندی نہیں کیوں اس لیے مہدا خشک ہوتا ہے نا تو نیچے سے آپ مسا کریں گے کیا ہو جائے گا گیلا گیلا ہو کے مٹی زیادہ لگے گی گند زیادہ چپکے گا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ نیچے سے نہ کیا جائے اوپر سے ہی کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل باؤں کے اوپر سے موضے کے اوپر سے مزہ کرنا یہ عقل کے منافی نہیں تیاس کے مطابق ہے سرا نہیں کرنا بدو کے درمیان بادو دھونے کے بعد جلدی سر کا مسا کرے اور پاؤں دھوئیں اور جائے کے خشک ہونے سے پہلے پہلے اور تو وہیں پہ اتار کے دولے باستان من وعن صفوان بن اسل صفوان بن اسل وعن صفوان سفوانبنی اصالن صفغان بن عصال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ یأمورونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے اذا کننا سفارا جب ہم سفر میں ہوتے اللہ ننزعا خفافنا ثلاثت ایام و لیالیہنہ کہ ہم اپنے موزے نہ اتاریں تین دن تین راتیں اللہ من جنابت مگر جنابت کی وجہ سہان جو جمبی ہو گیا اس میں اس نے جنابت کرنا ہے پھر اس کو موجے اتارنے پڑیں گے والا کے من غائط ان بولن و نومن لیکن پخانا پیشاب یا نیند اس کی وجہ سے مودے نہیں اتارے جائیں گے یعنی بندہ کدایا حضرت کرے بولو براد کرے تو پھر وزو کرے تو اس کو موجے اتارنے کی ضرورت نہیں یا نیند پوری کرے سوئے سو کے اٹھنے کے بعد موجے پہنے ہوئے سو گیا تو سو کے اٹھنے کے بعد اس کو موزوں پر مسا کرنے کی اجازت ہے اگر اس نے موزے وضو کی حالت میں پہنے ہوں تو موزے اتارنے کی اس کو ضرورت نہیں سویا جا سکتا ہے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ موزے جرابیں پہن کے سویا جا سکتا ہے سوراخ ہوں موزے میں جراب میں جب تک اس کو خوف یا جورب کہتے ہیں آپ اس کو موزہ یا جراب جب تک مانتے ہیں اس پر مسا کرنا جائز ہے جب وہ اتنی پھٹ جائے کہ جراب ہی نہ رہے جتنی بھی پھٹ جائے جب تک پھٹی ہوئی ہونے کے باوجود وہ جراب ہے اس پر مسا جائز ہے اور جب اتنی زیادہ پھٹ جائے کہ وہ جرا بھی نہ رہے پھر مسا نہیں وعن علی رضی اللہ کالا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثت ایام و لیالیہن للمسافر نبی صلی الله علیہ وسلم نے تین دن اور ان کی راتیں مسافر کے لئے مقرر کیے ہیں و یوماً و لیلتاً اور ایک دن اور ایک رات مقیم کے لئے یعنی فی المسحی علالکفین یعنی موضوع پر مسا کرنے میں اخرجا ہو مسلمون ایک آدمی نے بضو کر کے وضو کی حالت میں مودے جرابے پہنی اگر وہ مسافر ہے تو اس کے بعد تین دن تین راتوں تک ان پر مسا کر سکتا ہے اور اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات مثال کے طور پہ وضو کر کے زور کے تعمیر مودے یا جرابے پہن لیے مقیم آدمی جب اس کا وزود ٹوٹے گا مسا کی مدت شروع ہو جائے گی وزود ٹوٹنے پر زہر کے بدو سے ہی وہ اثر کی نماز پڑتا ہے یا زہر کے وضو سے ہی وہ مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے یہ آغاز نہیں ہوا جب وضو ٹوٹے گا اس کا اور اس کے بعد وہ مسا کرے گا تو وہاں سے مسے کی مدت شروع ہوگی وضو کے ٹوٹنے کے بعد زہر کے تحت وضو کر کے اس نے جرادے یا مودے پہنے اصر کی نماز بھی اسی وضو سے مغرب کی نماز بھی اسی وضو سے مغرب کے بعد وضو ٹوٹ گیا پھر عیشا کی نماز کے لیے اس نے موزوں پر مسا کیا ہے اب اس کی لمٹ شروع ہو رہی ہے اگلے دن مغرب تک وہ کر سکتا ہے ہاں ایک مزوں سے نہیں یعنی مسا کرنے کی اس کو اجازت ہے ہاں جی جلو وَأَن رضی اللہ عنہ فوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں واسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا بھیجا سریا لشکر کا ایک ٹکڑا چھوٹی ٹکڑی اس کو بولتے ہیں سریا کہتے ہیں ٹکڑی کو ٹکڑی ایک ٹکڑی بھیجی یعنی چھوٹا سا لشکر سریا اس ٹکڑی کو کہتے ہیں جو دشمن کی زمین کی طرف بھیجی جائے جو اہل سیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے وہ ہے غزبہ اور جس میں آپ نے شرکت خود نہیں کی وہ ہے سریا لیکن ان کی یہ بات اپنی ذاتی اصطلاح تک تو ٹھیک ہے حقیقت میں ایسا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبے کا ہی لفظ بولا ہے ستہ کہ اپنی زندگی کے بعد والی جنگوں پر بھی غزبے کا لفظ بولا ہے جیسے ہند کے بارے میں کہا میری مت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے ادا کیا ہوا ہے رساباتن تخز الدا ایک وہ گروہ جو ہند کا غزوہ کرے گی اور دوسری وہ جماعت دوسرا وہ گروہ جو عیسی بن مریم کے ساتھ ہوگا یہ کے خلاف لڑنے تو غزوہ ہند کہا ہے اسی طرح اور بھی وضاوات کا نام استعمال ہوتا ہے جنگوں پر وہ کتاب الجہاد میں پڑھیں گے ابھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا سری ایک چھوٹا لشکر یا ایک ٹکڑی بھیجی آماراہم ان کو حکم دیا ائم سہولا فا وہ مسا کریں عصائب پر یعنی انل یعنی پگڑیوں پر عصائب کا معنی امائم پگڑیوں پر تساخینہ اور تساخین پر یعنی الخفاف یعنی موزوں پر فاف یعنی کا مقول بنے گا یعنی کا مقبول بنے گا یعنی یعنی ہاں اما امام رواہ احمد ابو داود و سہ الحاکم اس کو احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے بتایا تو ہے اس نے خفاف موزے مراد ولی من جناب عمر انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مرفوعاً موقوف روایت صحابی کا قول فیل اور مرفوع روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فیل کو کہتے ہیں مرفوع جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو موقوف جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو اور جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو اس کو کہتے ہیں مقتور مقطور ادا تو عہد جب تم میں سے کوئی ایک برو کرے والا بھی سب اور اپنے موزے پہن لے پھل یم تو وہ ان پر مساح کرے والی وسلی اور ان میں نماز پڑھے والا اخلاں اور ان کو نہ اتارے ان اگر وہ چاہتا ہے جب میں سے کوئی ایک وضو کرے اور موزے پہن لے تو اگر وہ چاہے تو ان پر مساح کر لے انہی میں نماز پڑھ لے انہیں نہ اتارے اللہ من جنابہ تھے مگر جنابت سے یعنی جنابت اگر اس کو لاحق ہوئی ہے وہ جملی ہو گیا ہے بندہ پھر اس کو وہ موزے جراب میں اتارنا پڑیں گی اور اس کو پاؤں دھونا ہوں گے اخرجہ دار کتانی اس کو دار کتنی نے نکالا ہے اخرجہ دارا کتانی یو اس کو دار کتنی نے نکالا ہے اور حاکم نے وساحا ہو اور اس کو حاکم نے صحیح قرار دیا ہے صحیح کہا ہے امام کا نام ہے امام دار کتنی ان کی سنن ہے سنن دار کتنی حاکم کی کتاب ہے مستدرک مستدرک مستدرک علی ہیں للحاکم ہاں جی آپ کا نام سنن, سنن مقیمی دارا کون ابھی بکرا تھا رضی اللہ عنہ ابو بکرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ ابو بکرا بکرا کہتے ہیں چرخی کو کس کو کہتے ہیں چرخی یہ اے رہے تھے قلعے سے نیچے چرخے کہتے ہیں لو جی چرخی بھی نہیں دیکھی کبھی پتنگ اڑانے والوں کو دیکھا ہے وہ ہاتھ بھی انہوں نے ایک پکڑی ہوتی ہے اس طرح نہیں ڈور نہیں وہ دوسرا بندہ ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کے کھڑا ہوتا جس پر ڈور لپیٹی ہوئی ہوتی ہے اس کو چرخی کہتے ہیں اسی طرح کنواں دیکھا کنواں کنویں کے اوپر وہ یوں گھمانے والی لگی ہوتی ہے جس کے اوپر رسی لپیٹی جاتی ہے اس کو چرخی کہتے ہیں وہ تو چرخا ہے بال دینے والا یہ چرخی بکرا کا معنی چرخی کچھ لوگ ابو بکرا اور ابو بکر کو ایک ہی سمجھتے ہیں ایک نہیں ہے الگ الگ ہے ٹھیک ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ہیں اور ابو بکرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے نفی بن حارث نفی بن حارث اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے عبد اللہ بن ابی فافا عبداللہ بن ابی کو ابو اب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اناورخ کا سلن مسافری سلافتیامن ولا علی کہ آپ نے مسافر کے لیے رخصت دی سلافت ایامن ولا تین دن اور ان کی راتیں ور المقیمی یومن والن اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ادا تو پہرا فلابی سخی کہ جب وہ وضو کرے اور تہارت کی حالت وضو کی حالت میں ہی اپنے موضے پہنے سا ہے علیہ ماں کس بات کی رخصت دی سا ہے علیہ کہ وہ ان دونوں پر مسا کر لے اخرجہ اب پتا اس کو دار پتری نے نکالا ہے وسا ہا حبنوں حزیما تھا اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے انم کال یا تو ملاک الملائکہ انصاحہ الکریم اور نام کال یہ نام کال کال کال نام کال کال کال نام کال کال کال کال ابیب نے تا تھا عین پر ضمہ اور عمارا عین کے نیچے کسرا دونوں طرح ٹھیک ہے ابیب نے امارا یا ابیب نے رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ کہ آپ نے فرمایا یا رسول آپ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ام صاحفی کیا میں موضوع پر مسا کروں آپ نے فرمایا نہن ہاں کالا یومن کہا ایک دن فرمایا نہن ہاں کالا و یومینی کہا اور دو دن بھی قال نعم فرمایا ہاں قال و ایام تین دن فرمایا ہاں ما شیتا جتنے دن تک تو چاہے مساکات اخرجہ ابو بدا اس کو ابو اود نے نکالا ہے وقال اور کہا ہے لئی بالقوی یہ قوی نہیں ہے روایت ضعیف ہے ثابت نہیں ہاں لیکن یہ روایت کمزور ہے صحیح روایات میں یہی بات ہے مسافر زیادہ سے زیادہ تین دن تین رات اور مقیم ایک دن ایک رات یہ کی مدت ہے اس سے زیادہ مدت تک مسا نہیں کر سکتے ہیں